بیسواں مکتوب اولیا پر انبیاء کی فضیلت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ ہر وقت ب وجوہ با اتفاق جملہ مشایخ طریقت ردوان اللہ علیہم اجمعین ولی اللہ جتنے ہیں سب پیغمبروں کے تابے ہیں انبیاء علیہم السلام کو اولیاء پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ ولایت کی جو نہایت یعنی ختم ہے نبوت کی بدایت یعنی شروع ہے ہر نبی درجۂ ولایت پر فائز ہے مگر کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا اس عمر میں علمائے اہل سنت والجماعت ہوں یا محققین اہل طریقت کسی کو اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کے سب متفق ہیں مگر ملحدوں کا ایک گروہ ہے کہ وہ اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دیتا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ اولیاء ہر وقت مشغول بحق ہیں اور انبیاء بیشتر اوقات دعوت خلق میں مصروف رہتے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ ہر گھڑی جو شخص اللہ کے دھیان میں رہے گا ضرور اس شخص سے افضل ہوگا جو بعض بعض وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواب امبیا علیہ السلام کا یہ غایت کمال ہے کہ دعوت خلق سے ان کی مشغولی حق میں حجاب واقع نہیں ہوتی مشاہدات روحی اور سری اپنی جگہ پر قائم ہیں اور یہ کام بھی ہو رہا ہے دوسرا گروہ جاہلوں کا ہے اس کو صوفیوں کی محبت کا دعویٰ ہے اور ان کی جانب حسن زن بھی ہے اور ان کا اتباع بھی کرتے ہیں مگر اس خیال خام میں پڑ گئے ہیں کہ مقام ولایت مقام نبوت سے برتر ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کے ہاں پہلے وہی آتی ہے بعد اس کے نبی کو علم ہوتا ہے اور ولی سے سررن بسرن راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں مگر ولی ان اصرار سے واقف ہوتا ہے جن کی نبی جن کی نبی کو خبر تک نہیں ہوتی یعنی علم مل مل دنی ولی کو مل جاتا ہے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا موسا علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا اور کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی تھے حضرت موسا علیہ السلام نبی تھے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس جب تک ظاہر وہی نہ آئی احکام و اثرار وغیرہ سے آگاہ نہ ہوئے خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا غیب جانتے تھے اسی وجہ سے اس کی نوبت آئی کہ موسا علیہ السلام نے ان کی شاگردی قبول کی استاد یقینی شاگردوں سے افضل ہوتا ہے یہ باتیں بالکل لغو اور محمل ہیں جو لوگ مذہب کے سردار ہیں اور جن کی دین پر جن کو دین پر اعتماد ہے وہ لوگ ان باتوں سے بیزار ہیں ان کے نزدیک کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام سے بلند مرتبہ ہو یا ان کے رتبے کے برابر ہو تاہم اس بات کا جواب بزرگوں نے دیا ہے جواب خزر علیہ السلام کو فضل مقید تھا یعنی ان کو علم ملدنی تھا نبوت نہ تھی اور حضرت موسا علیہ السلام کو فضل مطلق تھا کیونکہ پیغمبر اول العظم تھے فضل مقید فضل مطلق پر کیوں کر غالب ہوگا اور اس کو کس طرح باطل کرے گا دیکھو پارسا بی بی مریم رضی اللہ عنہ کو اس کی فضیلت حاصل ہے کہ بغیر مس سے بشر کے اللہ تعالی نے ان کو فرزند یعنی عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا باوجود اس کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہما پر ان کو فضیلت نہیں ہے فضل مقید فضل مطلق پر کیوں کر غالب ہوگا یہ دونوں بیویاں نسائے عالم سے از آدم علیہ السلام تک یوم قیامت یوم قیام قیامت افضل و اعلی ہیں قطعِ نظر ان باتوں کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر علی اللہ کے باطنی اور ظاہری احوال و قلبی واردات و برکات ریاض و مجاہدہ سب کے سب کو ایک پلے پر رکھو اور نبی نے ایک قدم جو راہ صدق میں رکھا ہے اس کے اخلاص کو ایک پلے پر رکھو تو نبی کا پلہ اتنا جھک جائے گا کہ ولی کا پلہ بالکل بے وزن نظر آئے گا ولی اللہ راہ طلب میں آتے ہیں چلتے ہیں تو ہزار مشکل سے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام بغیر جد و جہد خدا رسیدہ ہو جاتے ہیں اور مطلوب پا لیتے ہیں دعوت خلق میں بھی جو مشغول ہوتے ہیں تو وہ مشغول ہونا ان کا اللہ ہوتا ہے لاکھوں آدمی ان سے ہدایت پاتے ہیں مشرق محد. کافر مومن بنتا ہے اگر دنیا اولیاء اللہ سے بھری پڑی ہو اور نبی عالم میں ایک ہی ہو جب بھی ولیوں کی تمام فضیلتیں ایک جامے ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر نبی کے فضل کی برابری نہیں کر سکتیں اللہ جب منتہائے کمال کو پہنچتے ہیں اور مشاہدات کی خبر دیتے ہیں اس وقت حجاب بشریت سے نکلتے ہیں اور رسول کو جس دن خلط نبو نبوت ملتا ہے اسی وقت مشاہدے کی بات چیت اس سے سرزد ہوتی ہے نبی کی ابتدا جب ولی کی انتہا ہے پھر اس کو اس پر قیاس کرنا ہی فضول امر ہے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ انبیاء کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہے ہات ہے ہات ہماری طاقت ہے کہ اس بارگاہ میں کچھ دخل دے سکیں جہاں تک ہماری فہم و ادراک کام کرے گی وہ ہمارے مرتبے کی بات ہوگی نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح اولیا کا مرتبہ عام خلق پر پوشیدہ ہے اسی طرح انبیاء کا مرتبہ اولیاء کی نظر سے نہا ہے اولیا صحرائے ربوبیت میں سیر کرتے ہیں اور انبیاء ہوائے میں اڑتے ہیں کہاں سیر کہاں تیر پھر حضرت خواجہ ابو رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عروج حاصل ہوا بہت عجائب قدرت دکھائے گئے کسی طرف میں نے رخ نہ کیا بہشت تو دوزخ بھی دیکھا کچھ التفات نہ کیا یہاں تک کہ کل پردہ و حجاب اٹھا دیا گیا اس وقت میں ایک مرغ ہو گیا اور ہوائے ہوئیت میں اڑنے لگا اڑتے اڑتے میدان احدیت میں مشرف ہوا وہاں درجۂ ازلیت نظر آیا غور سے جو دیکھا تو وہ مجھ سے باہر نہ تھا مجھے بڑی شکستگی پیدا ہوئی عرض کی بار خدایا جب تک وہم منی مجھ میں باقی ہے تجھ تک رسائی محال ہے اس ترقی پر بھی میں خودی سے چھٹکارا نہیں پاتا ہوں اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے حکم ہوا خودی کے پنجے سے جب ہی تیری رہائی ہو سکتی ہے کہ تو میرے دوست یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ثابت قدم رہے اور اپنی آنکھوں میں ان کی خاک قدم کا سرما لگاتا رہے دیکھو یہ معراج با یزید تھی کمال قرب و کرامت کا درجہ با یزید کو اتا ہوا تھا مگر باوجود اس مرتبے کے جو حکم ان کو ہوا اسے بمقابلہ درجۂ ولات بارگاہ رسالت کی شان کیا ظاہر ہوتی ہے علاوہ معراج کی حالت پر غور کرو دیکھو نبی کو جو معراج ہوئی وہ کھلم کھلا شخصیت کے ساتھ ہوئی یعنی جسمانی ہوئی اور ولی کی معراج کو تعلق ہمت و اسرار کے ساتھ ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو چیز انبیاء کو اظہار کے ساتھ روا ہے اولیاء کو اسرار کے ساتھ ہوگی دوسرے انبیاء کا جسم مبارکیز کی و مانی قربت میں اولیاء کے دل اور سر کے مقابلے میں ہے اب دیکھو کتنا فرق ہے درمیان اس شخص کے جس کو تشخص کے ساتھ معراج ہوا اور جس کے معراج از رد سر ہو ازرو سر ہو اب تم فضل انبیاء کو اولیاء پر جب اچھی طرح جان چکے تو ایک مسئلہ اور بھی اس کے مناسب سن لو وہ مسئلہ یہ ہے کہ بال اتفاق اہل سنت والجماعت او جمہور مشائق طریقت امبیا معصوم او اولیاء محفوظ فرشتوں سے بھی افضل ہیں بخلاف متضلہ کے کہ یہ لوگ ملائکہ کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کا مرتبہ زیادہ بلند ہے خلقت ان کی نہایت لطیف ہے اللہ کے وہ بہت متی فرما بردار ہیں یہ صفت انبیاء کی نہیں ہے اس لیے فرشتے افضل ہیں جواب ہمارا یہ ہے کہ متی ہونا رتبہ رفیع ہونا خلقت لطیف ہونا اس کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو افضل بنایا ہے ہاں وہ شخص افضل ضرور ہے جس کو خدا فضیلت دیکھے دیکھو اگر فضیلت طاعت و عبادت پر موقف ہوتی تو اس کے مستحق امتان پیشین کے لوگ ہوتے مگر وہ اس امت سے افضل نہیں ہے باوجود یہ کہ عبادت ان کی انتہا نہ تھی اور اگر فضل رتبہ و جوہر پر موقوف ہوتا فضل رتبا و جوہر پر موقوف ہوتا تو ابلیس لعین کو حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت ہوتی کیونکہ آدم کی تخلیق خاک ظلمانی سے ہوئی اور ابلیس آتش نورانی سے بنایا گیا بس معلوم ہوا کہ فضل اسی کو ہے جس کو خدا افضل بنائے اور جس کو قبول کرے دوسرے ملائقہ کی طاعت و معرفت گویا استراری ہے کیونکہ نہ اس قسم کی بھوک ہے نہ قوت مردانگی نہ دل میں ہرس و تما نہ طبیعت میں مکاری و غداری ہے نہ حصول رس کے لیے ہیلا و تدبیر کی ضرورت ہے غذا ان کی طاعت و عبادت ہے مشرب ان کا اللہ کی فرما برداری ہے انسان کو دیکھو اس کی سرشت میں کھانے کی رغبت عورت کی خواہش ہے گنا اس سے ہوتے اور ہو سکتے ہیں دنیاوی ساز و سامان ہر وقت دل کو بے کرنے والے ہرس و مکاری رگ و پہ میں دوڑی ہوئی شیطان کو اتنا دسترس حاصل کہ خون کے ساتھ, ساتھ چکر لگا رہا ہے امارہ خبیص سیکڑوں شر کی جڑ ایسی ذات جس میں اتنی بلائے ناگہانی گہانی موجود ہوں وہ حتیٰ الامکان اپنے کو شہوت رانی سے محفوظ رکھے فس کو فجور سے پرہیز کرے باوجود ہر سے دنیا سے منہ پھیر لے وسواس شیطانی ہزار ترغیب دیں وہ گناہ نہ کرے نفس لاکھ غرور و حب جہ وغیرہ کی راہ دکھائے وہ اصلی روش پر قائم رہے عبادت پر اس کو قناط ہو پات پر مداوت ہو نفس پر جہاد کرے شیطان سے لڑائی رکھے در حقیقت ایسا شخص افضل ہوگا یا وہ افضل ہوگا جس میں خواہشات نفسانی نہ ہوں شیطان اس کو بہکا نہ سکے غذا کی اس کو حاجت نہ ہو زن و فرزند کی اس کو فکر نہ ہو اپنے بیگانے سے اس کو سروکار نہ رہے اسباب و آلات کا وہ محتاج نہ ہو امید و بیم کی کشاکش سے اس کو واسطہ نہ ہو سبحان اللہ کیا بارگاہ رسالت ہے اور کیا شان محمدی ہے ذرا جبرعیل علیہ السلام کے مراتب پر نظر رکھ کر اس بات کو دیکھو تو صحیح کہ تمام عمر کی جان توڑ عبادت کے سلے میں ان کو کیا ملتا ہے یہ دولت دی جاتی ہے کہ معراج کی شب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی وہ خدمت کرتے ہیں اور اس کو سجا کر سامنے لاتے ہیں اور اسی خلط شاہی پر ان کو ناز ہوتا ہے پھر ہم یہی کہیں گے کہ فرشتے شخص سے افضل کیوں کر ہو سکتے ہیں جو نفس امارا کو مارتا ہے رات دن ریاضت و مجاہدہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایت کہ اپنا دیدار اس کو دکھاتا ہے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے حاصل کلام یہی ہے کہ خدا جس کو فضل دے وہی افضل ہے اور جس کے سر پر فضل کا تاج رکھے وہی ہے حضرت فرید الدین اقتار رحمتہ اللہ علیہ نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنوعی ببی چندین ہزارہ سال ابلیس نو دش کارج تصبی و تقدیس ہمات او برہم نہ حق برباد دادند دلش خون بے جائے محنت آمد تنش دستار خوان لانت آمد ہما جان ہائے صدی قان بخونست کہ می دانت کے آ سرکار چون است جگر خون می شود زین یاد مارا زا استغنائے حق فریاد مارا تمی تمہیں خواہد تسبیح و نمازے کتا خوشنود گرد و بے نیازے نمازت تو شاع راہ در از درازست دلے درازست از نمازت بے نیازست خدارہ کبریائی بے جز نیستی دیگر چہ بازیست غور کر لاکھوں برس تک سوائے تصبیح پڑھنے کے شیطان کا کوئی کام نہ تھا اس کی ساری عبادتیں توڑ مڑوڑ کر رکھ دی خدا کی استغنایت نے سب کو برباد کر دیا اس کا دل خون ہو گیا اس کے سر پر لانت کی پگڑی باندھ گئی یہاں صدیقوں کی جان دہشت سے خون ہو رہی ہے یہ جانتے ہیں کہ کس سرکار سے پالا پڑا ہے جب اس کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا کلیجا خون ہو جاتا ہے خدا کے استغنا کی ہم دہائی دیتے ہیں تو چاہتا ہے کہ نماز اور تصبیح کے ذریعے اس جیسا بے نیاز تجھ سے راضی ہو جائے نماز کا درجہ زاد راہ سمجھ مگر وہ تیری نماز سے بے پرواہ ہے خداوند وند کی ذات میں بے نیازی و کبریائی کی صفت ہے تیرے پاس سوائے نیست تو نابود ہو جانے کے کیا دھرا ہے بہر کیف نبی کے مقابلے میں ولی کی کوئی ہستی نہیں ہے مگر جو ولی محفوظ ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے مرتبہ ولایت ایک سر ہے اور اسرارے حق سے اسرار حق سے مجاہدہ اور ریاضت پر یہ موقوف نہیں اس قدر پردائے استطار میں شان ولایت رہتی ہے کہ ولی کو ولی کے سوا دوسرا پہچان نہیں سکتا کیونکہ اگر اظہار ولایت سب عقل پر اقلاء پر جائز ہوتا تو دوست دشمن کا فرق نظر آ جاتا اور واصل او غافل کی تمیز ہو جاتی مرضی خداوندی نے اس موتی یعنی ولایت کو صدف خواری میں عام خلق سے چھپا رکھا اور امتحان گوناگوں کے دریا میں ڈال دیا طالب صادق اس تہ کو پہنچ کر جان پر کھیلتا ہے دریائے خواری میں غوطے لگاتا ہے قار میں اترتا ہے تاکہ مراد اس کی پوری ہو دنیا میں جو حال اس کا ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا ایک جان باز نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنوی بغضد از جان و عقل یک بارے تابہ فرمان حق رسی بارے عشق و آہنگ آن جہاں کردن شرط نبود حدیث جان کردن با حیات تو دین بردن تاید شب مرگے تو روز دین زائد آن ہوائے کہ پیش ازیں باشد رسم و عادت بود نہ باشد دفتن جان اور عقل کھو بیٹھ تاکہ خدا کے فرمان کے لائق تیرا دل ہو جائے عشق کرنا اور اس جہان اس جہان کا ارادہ کرنا اس میں جان کی بات چیت کہاں تیرے جیتے جی کبھی حاصل نہیں ہو سکتا البتہ جان کھونے اور مرنے کے بعد ہی مقصد ہاتھ آ سکتا ہے اس سے پہلے دل میں جو خواہشیں ہوں گی وہ سب رسمیاں ہیں دین نہیں ہیں اے بھائی ہرچہ چہ بادہ باد غمِ عشق اور دردِ طلب سے خالی نہیں رہنا چاہیے کثرت معصیت و خلاف, درزی کی، خلاف ورزی کی وجہ سے نامید ہونا بھی زیبا نہیں دیکھو اس معاملے کو دیکھ کر اقول ملکی و بشری کارخانہ ایزدی میں سرگرداں و حیران ہو رہے ہیں واقعہ ایک شخص مدین پہنچتا ہے اور حضرت شہیب علیہ السلام کے ہاں نوکری کرتا ہے ان کی صاحبزادی حضرت صلیحا سے اس کا عقد اس شرط پر ہوتا ہے کہ دس سال گلہ بانی اور شب بانی کرنا ہوگا چاروں ناچار نا چار وہ غریب اس مدت کو پوری کرتا ہے اس کے بعد ما اہلیہ پیدل روانہ ہوتا ہے ایک وادی خونخار میں پہنچ کر تھک کر بیٹھ جاتا ہے جاڑے کا موسم ہے گھٹا ٹوپ بادل چھ ہوا ہے اندھیرا گھپ ہو رہا ہے بھوک سے فشار ہے سردی سے جان کے لالے پڑ رہے ہیں ہزاروں آفات و بلا کا سامنا ہے مجبور ہو کر وہ غریب الدیار اہلیہ کو تنہا خدا پر چھوڑ کر آگ کی تلاش میں باہر نکلتا ہے لطف قدیم ناگاہ خلط نبوت سے آراستہ کرتا ہے شیر خدا کی خدا کی دین کا موسا سے پوچھئے احوال کہ آگ لے کو جائیں پیمبری مل جائے وسطنا تول نفسی یعنی ہم نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے کیا خوب کہا ہے شیر حق ب شبان تاج نبوت دہد ورنہ نبوت چہ شناسد شبان خدا ایک چرواہے کو پیغمبری کا تاج پہناتا ہے نہیں تو ایک چرواہا پیغمبری کے لائق کب ہو سکتا ہے یہ لطف و عنایت کا پہلو تھا و جلال کے رنگ کو بھی دیکھ لو بل ام باور جو بشریت سے گزر چکا تھا ملکوت کی سیر کیا کرتا تھا عالم ولایت میں بڑا نامدار شخص تھا لشکر ہوا, ہوا پر قبضہ تھا باد بے نیازی عالم قہر سے ایسی چلی کہ اس آندھی نے اس کو اڑا پھینکا اور مردار خوار کتوں کی زنجیر میں باندھ دیا گیا عالم میں منادی کر دی گئی کہ اوت رک یل اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر اس پر بوجھ لا دو تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دو جب بھی ہانپتا ہے اب ایک نئے رنگ کی بات سنو بھائی قسم, س... قسم ہے اس کی عزت و جلال کی کہ جیسی رحمت بہشت و آرام بہشت کی وجہ سے نیک بندوں پر ہے ویسی ہی عنایت دوزخ اور عذاب دوزخ کے سبب سے عام خلق پر ہے ان لوگوں پر سختی اور ان کو دردرانہ نہیں ہے دیکھو تو صحیح کس درجہ تشفی بخش یہ فکرہ ہے یرید اللہ بکم السرا بلا یرید بکم السرا یعنی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے سختی کا ارادہ نہیں کرتا نہیں دیکھتے ہو تم کہ سونے کو آگ پر کس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھوٹا پن اس کا جل جائے کھرا سونا نکل آئے اسی معنی کے لحاظ سے آسی کو دوزخ میں لے جاتے ہیں کہ پاک ہو کر اس پاک بارگاہ میں حاضر ہو اس لیے نہیں کہ درد میں غمناک رہے جلا جلا کے مارا جائے کیا خوب کہا ہے اس راز دار عہد ال نے مع سینا في الازلي لا يمنع ما ايجادنا فمع سینا كيف يمنعه ان تطهيرنا بالعفو والغفران یعنی ازل ہی میں باری تعالی ہمارے گناہ سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ گناہ کریں گے جب یہ علم اس بات سے مانے نہ ہوا کہ وہ ہم کو پیدا ہی نہ کرتا تو معاسیت ناواحداس ہماری جس کو ہم اس عالم میں کر رہے ہیں کیوں کر مانے ہوگی افو و بخش سے اس بنا پر ہر گھڑی لا تقنتو من رحمت اللہ کی صدا گوش جان میں پہنچ رہی ہے اور جان اس سے کھلی پڑی ہے یعنی مطلب ہے اس کا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہ جو حدیث شریف میں آ گیا ہے لم ذنیب الذهب الله بهم بكم ولجا بقوم يذبن بنا لا يستغفرون الله فيغفر لهم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالی ایک دوسری قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے بخشش چاہتی اور وہ ان کو بخشتا سبحان اللہ یہ حدیث گناہگاروں آسیوں کے لیے ایک عجیب بشارت تازہ ہے مثنوی مشو آسی بیچارا چارہ کہ چون پیدا شود اشرا کے خورشید گر افتد ب با قصر بادشاہے ہم افتد نیز بر کنج گدائے کسے کو برہنا بر برراہ درد با تابداں خورشید درگاہ چون کار مخلصاں آمد خطرناک گناہ گاران برندئیں گوے چالاک اک گناہگار نا امید نہ ہو کیونکہ جب آفتاب چمکے گا جیسا بادشاہ کے محل پر ویسا ہی ایک فقیر کی جھونپڑی پر بھی پڑے گا جو کوئی راستے میں ننگا پڑا ہو اس کو بھی دھوپ خوب لگے گی مخلصوں کا کام بڑا خطرناک ہے گناہگار لوگ نہایت چستی سے اس گیند کی بازی جیت لیں گے والسلام